پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون آگ والے دوزخی اور باغ والے جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے جنتی ہی کامیاب ہیں لو هذا على جبل من للناس لعلهم يتفكرون اے نبی اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے وہ رحمان ہے رحیم ہے هو اللہ, لا الا المؤمن سبحان اللہ, اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بادشاہ ہے نہایت پاک سلامتی والا ابندینے دینے والا نگہبان زبردست زور آور بڑائی والا پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں ہوا اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسنى اسبح لہو ما فی السماوات والعض وهو العزیز الحکیم وہ اللہ ہے خالق ہے موجد صورت گر اسی کے لیے ہیں آسمائے حسنہ اسی کی تصبیح پڑھتی ہے جو چیز آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ غالب ہے خوب حکمت والا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف جنہوں نے اللہ کو بھول کر یہ بات بھی بھلا رکھی کہ اس طرح وہ خود اپنے ہی نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں اور ایک دن آئے گا کہ اس کے نتیجے میں ان کے یہ جسم جس کے لیے دنیا میں وہ بڑے بڑے پاپڑ بیلتے تھے جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے اور ان کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کو یاد رکھا اس کے احکام کے مطابق زندگی گزاری ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے گا اور اپنی جنت میں انہیں داخل فرمائے گا جہاں ان کے آرام و راحت کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں ہوں گی یہ دونوں فریق یعنی جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہوں گے بھلا یہ برابر ہو بھی کس طرح سکتے ہیں ایک نے اپنے انجام کو یاد رکھا اور اس کے لیے تیاری کر رہا ہے دوسرا اپنے انجام سے غافل رہا اور اس وجہ سے اس کے لیے تیاری میں بھی مجرمانہ غفلت برتی پھر جس طرح امتحان کی تیاری کرنے والا کامیاب اور دوسرا ناکام ہوتا ہے اسی طرح اہل ایمان و تقوا جنت کے حصول میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ اس کے لیے وہ دنیا میں نیک عمل کر کے تیاری کرتے رہے گویا دنیا دار العمل اور دار الامتحان ہے جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا اور اس نے انجام سے بے خبر ہو کر زندگی نہیں گزاری وہ کامیاب ہوگا اور جو دنیا کی حقیقت کو سمجھیں سمجھنے سے اور جو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر اور انجام سے غافل فسق و فجور میں مبتلا رہا وہ خاسر و ناکام ہوگا اللہ جان من الفائزین امین پھر اور پہاڑ میں فہم و فہم و ادراک اور پہاڑ میں فہم و ادراک کی وہ صلاحیت پیدا کر دیتے جو ہم نے انسان کے اندر رکھی ہے پھر یعنی قرآن کریم میں ہم نے بلاغت و فصاحت قوت استدلال اور واض تذکیر کے ایسے پہلو بیان کیے ہیں کہ انہیں سن کر پہاڑ بھی باوجود اتنی سختی اور وسعت و بلندی کے خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ انسان کو سمجھایا اور ڈرایا جا رہا ہے کہ تجھے عقل و فہم کی صلاحیتیں دی گئی ہیں لیکن اگر قرآن سن کر تیرا دل کوئی اثر قبول نہیں کرتا تو تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا پھر تاکہ قرآن کے مواعد سے وہ نصیحت حاصل کریں اور زواجر کو سن کر نافرمانیوں سے اجتناب کریں بعض کہتے ہیں کہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن مجید نازل کیا جو ایسی عظمت شان کا حامل ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن یہ آپ پر ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ کو اتنا قوی اور مضبوط کر دیا کہ آپ نے اس چیز کو برداشت کر لیا جس کو برداشت کرنے کی طاقت پہاڑوں میں بھی نہیں ہے بحال فتح القدیر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان فرما رہا ہے جس سے مقصود توحید کا اثبات اور شرک کی تردید ہے پھر غیب مخلوقات کے اعتبار سے ہے ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی غیب چیز نہیں ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب نہیں مطلب یہ ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے چاہے وہ ہمارے سامنے ہو یا ہم سے غائب حتیٰ کہ وہ تاریکیوں میں چلنے والی چیونٹی کو بھی جانتا ہے پھر کہتے ہیں کہ الخالق کا مطلب ہے اپنے ارادہ و مشیت کے مطابق مقدر کر دینے والا اور البیر کے معنی ہے اسے پیدا کرنے والا گھڑنے اور وجود میں لانے والا پھر اسمائے حسنہ کی بحث سورہ آراف آتمبر ایک سو اسی میں گزر چکی ہے پھر یہ تصویر زبان حال سے نہیں بلکہ زبان قال سے ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا پھر جس چیز کا بھی فیصلہ کرتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا سمینِ کرام یہاں ختم ہوتی ہے صورت الحشر اور ابتدا ہوتا ہے صورت المتحنا کا تو صورت المتحینہ ایک مدنی صورت ہے جس کے آیات ہیں تیرہ اور رکوع ہیں دو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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَبِتِغَاظٍ مِنِّي ۖ وَأَن تُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وأنا وما ومن يفعله منكم ضل اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ وہ حق مطلب سچے دین کے منکر ہوئے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے وہ رسول کو اور تمہیں بھی جلا وطن کرتے ہیں اس لیے کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان رکھتے ہو اگر تم میرے راستے میں نکلے ہو جہاد اور میری رضا ڈھونڈنے کے لیے تو کفار کو دوست نہ بناؤ تم ان کو دوستی کا خفیہ پیغام بھیجتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا اِن اعداء الیکم لو اگر وہ تمہیں اگر وہ تمہیں کہیں پائے تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف دراز کریں برائی کی نیت سے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم بھی دین حق کے منکر ہو جاؤ لَا تَنْفَعْكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تمہارے رشتے ناتے قیامت کے دن تمہیں ہرگز نفع نہیں دیں گے اور نہ تمہاری اولاد وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف قفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اہل مکہ نے اس کے خلاف ورزی کی اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے وہ معاہدہ ختم ہو گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا حضرت حاطب ابن عبی بلطا رضی اللہ عنہ ایک مہاجر بدری صحابی تھے جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتے داری نہیں تھی لیکن ان کی ان کے بیوی بچے مکہ ہی میں تھے لیکن ان کے بیوی بچے مکے ہی میں تھے انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے کے ارادے کی اطلاع کر دوں تاکہ اس احسان کے بدلے وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے سے یہ پیغام تحریری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا جس کی اطلاع بذریعہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی گئی چنانچہ آپ نے حضرت علی حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ جاؤ روز خاخ پر ایک عورت ہوگی جو مکہ جا رہی ہوگی اس کے پاس ایک رقعہ ہے وہ لے آؤ چنانچہ وہ حضرات گئے اور اس سے یہ رقعہ لے آئے جو اس نے سر کے بالوں میں چھپا رکھا تھا آپ نے حضرت ہاطب رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ کام کفر و ارتداد کی بنا پر نہیں کیا بلکہ اس کی وجہ سے صرف یہ ہے بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دیگر مہاجرین کے رشتے دار مکے میں موجود ہیں جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں میرا وہاں کوئی رشتے دار نہیں ہے تو میں نے یہ سوچا کہ میں اہل مکہ کو کچھ اطلاع کر دوں تاکہ وہ میرے احسان مند رہیں اور میرے بچوں کی حفاظت کریں آپ نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا تاہم اللہ نے تنبیح کے طور پر یہ آیات نازل فرما دی تاکہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق مودت قائم نہ کرے بہار صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر 4890 و آٹھ صحیح مسلم حدیث نمبر 2494 پھر مطلب یہ ہے مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ان تک پہنچا کر ان سے دوستانہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو پھر جب ان کا تمہارے ساتھ اور حق کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو تمہارے لیے کیا یہ مناسب ہے کہ تم ان سے محبت اور ہمدردی کا رویہ اختیار کرو پھر یہ جواب شرط جو محظوف ہے کا ترجمہ ہے پھر یعنی میں یعنی میرے اور اپنے دشمنوں سے محبت کا تعلق جوڑنا اور انہیں خفیہ نامہ و پیام بھیجنا یہ گمراہی کا رستہ ہے جو کسی مسلمان کی جو کسی مسلمان کے شایان شان نہیں پھر یعنی تمہارے خلاف ان کے دلوں میں تو اس طرح بغض و اناد ہے اور تم ہو کے ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہو پھر یعنی جس اولاد کے لیے تم کفار کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہو یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی پھر اس کی وجہ سے تم کافروں سے دوستی کر کے کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو قیامت والے دن جو چیز کام آئے گی وہ تو اللہ اور رسول کی اطاعت ہے اس کا اہتمام کرو پھر دوسرے معنی ہیں تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا یعنی اہل طاعت کو جنت میں اور اہل معاشیت کو جہنم میں داخل کرے گا بعض کہتے ہیں آپس میں جدائی کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے جیسے فرمایا یومر سورہ ابسا آیت نمبر چونتیس یعنی شدت ہال سے بھائی بھائی سے بھاگے گا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد كانت لکم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَداواتُ وَالْبَغضاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا بے شک ہم تم سے اور ان سے بری ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے ہم تم سے منکر ہوئے ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا ہے حتیٰ کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لے آؤ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش مانگوں گا اور میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا اے ہمارے رب ہم نے تجھے ہم نے تجھ ہی, ہم نے تجھ ہی پر توقل کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم اے ہمارے رب تو ہمیں ان لوگوں کے لئے فتنہ مطلب آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب بے شک تو ہی بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے بلا شبہ تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور جو کوئی حق سے منہ مو موڑے تو بے شک اللہ ہی بے پرواہ نہایت قابل تعریف ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف کفار سے عدم موالات کے مسئلے کی توضیح کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے اس وطن کے معنی ہوتے ہیں ایسا نمونہ جس کی اقتدا کی جائے پھر یعنی شرک کی وجہ سے ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں اللہ کے پرستاروں کا بھلا غیر اللہ کے پجاریوں سے کیا تعلق ہے پھر یعنی علیحدگی اور بیزاری اس وقت تک رہے گی جب تک تم کفر و شرک چھوڑ کر توحید کو نہیں اپنا لوگے ہاں جب تم ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ گے تو پھر یہ عداوت موالات میں اور یہ بغذ محبت میں بدل جائے گا پھر یہ کس استثناء ہے جو فی ابراہیمہ میں مقدر محظوف مضاف سے ہے یعنی قد كانت لكم أسوة حسنة في مقالات إبراهيم إلا قوله لأبيه يَا يَا أسوة حسنة سيستسناها اسليه كي قول به من جملة أسواها قويا كها جرحها قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم في جميع أقواله وأفعاله إلا قوله لأبيه بوالي فتح القدير مطلب إيه ها کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک قابل اتباع نمونہ ہے البتہ ان کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ایک ایسا عمل ہے جس میں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کا یہ فعل اس وقت کا ہے جب ان کو اپنے باپ کی بابت علم نہیں تھا چنانچہ جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی اظہار برات کر دیا جیسا کہ سورہ برات آیت نمبر ایک سو چودہ میں ہے صورت برات صورت توبہ کو کہا جاتا ہے پھر توقل کا مطلب ہے امکانی حد تک ظاہری اسباب و وسائل اختیار کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے یہ مطلب نہیں کہ ظاہری وسائل اختیار کیے بغیر ہی اللہ پر اعتماد اور توقل کا اظہار کیا جائے اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے اس لیے توکل کا یہ مفہوم بھی غلط ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا کہ میں اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھوں اور توکل کروں یا اسے چھوڑ دوں اور توکل کروں آپ نے فرمایا اے عقیل ہے وہ پہلے اس کا گھٹنا باندھ پھر اللہ پر بھروسہ کر بہوالے جامعہ ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو سترہ و صحیح الجام یا صغیر پہلی جلد صفحہ نمبر دو سو بیالیس حدیث نمبر ایک ہزار اٹھا سٹ. انابت کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا پھر یعنی کافروں کو ہم پر غلبہ و تسلط عطا نہ فرما اس طرح وہ سمجھیں گے کہ وہ حق پر ہیں اور یوں ہم ان کے لیے فتنے کا باعث بن جائیں گے یا یہ مطلب ہے کہ ان کے ہاتھوں یا اپنی طرف سے ہمیں کسی سزا سے دو نہ کرنا اس طرح بھی ہمارا وجود ان کے لیے فتنہ بن جائے گا وہ کہیں گے کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو ان کو یہ تکلیف کیوں پہنچتی پھر یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی اہل ایمان میں اور ان کے ساتھی اہل ایمان میں یہ تکرار تاکید کے لیے ہے پھر کیونکہ ایسے ہی لوگ اللہ سے اور عذاب آخرت سے ڈرتے ہیں یہی لوگ حالات و واقعات سے عبرت پکڑتے اور نصیحت حاصل کرتے ہیں پھر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وئے کو اپنانے سے گریز کرے اور توحید کا رستہ اختیار نہ کرے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَ اللَّهُ أَن يجعل بَيْنَكُم وَبَيْنَ الَّذِينَ واللہ غفور الرحیم امید ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تمہارے جن سے تمہاری دشمنی ہے اور اللہ بہت قدرت والا ہے اور اللہ غفور و رحیم ہے اللہ تمہیں لوگوں کی بابت نہیں روکتا جو تم سے دین پر نہیں لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان سے انصاف کرو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے انما ينهاكم عن قاتلوكم واخرجوكم من على اخراجكم ان میں ومن هم بے شک اللہ تو تمہیں ان لوگوں کی بابت روکتا ہے جو تم سے دین پر لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں مدد کی کہ تم ان سے دوستی کرو اور جو کوئی ان سے دوستی کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ هَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوا إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ فِرَاسَ وَاسْأَلُوا مَا فَضَّلْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا فَضَّلُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو اللہ ان کے امتحان کو خوب جانتا ہے پھر اگر تم انہیں مومن جانو تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ نہ وہ عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں اور تم ان کفار کو دے دو جو مہر انہوں نے خرچ کیا اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر دے دو اور تم کافر عورتوں کی قسمتیں قبضے میں نہ رکھو اور مانگ لو جو مہر تم نے خرچ کیا اور چاہیے کہ وہ کفار بھی مانگ لیں جو مہر انہوں نے خرچ کیا یہ اللہ کا حکم مطلب فیصلہ ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی ان کو مسلمان کر کے تمہارا بھائی اور ساتھی بنا دے جس سے تمہارے مابین عداوت دوستی اور محبت میں تبدیل ہو جائے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا فتح مکہ کے بعد لوگ فوج در فوج مسلمان ہونا شروع ہو گئے اور ان کے مسلمان ہوتے ہی نفرتیں محبت میں تبدیل ہو گئیں جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے وہ دوست و بازو بن گئے پھر یہ ان کافروں کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں جو مسلمانوں سے محض دین اسلام کی وجہ سے بغض و عداوت نہیں رکھتے اور اس بنیاد پر مسلمانوں سے نہیں لڑتے یہ پہلی شرط ہے پھر یعنی تمہارے ساتھ ایسا رویہ بھی اختیار نہیں کیا کہ تم ہجرت پر مجبور ہو جاؤ یہ دوسری شرط ہے ایک تیسری شرط یہ ہے جو اگلی آیت سے واضح ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف دوسرے کافروں کو کسی قسم کی مدد بھی نہ پہنچائیں مشورے اور رائے سے اور نہ ہتھیاروں وغیرہ کے ذریعے سے پھر یعنی ایسے کافروں سے احسان اور انصاف کا معاملہ کرنا ممنوع نہیں ہے جیسے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مشرقہ ماں کی بابت صلاء رحمی یعنی حسن سلوک کرنے کا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلی امہ کی بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر دو ہزار چھے سو بیس و صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین مطلب اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو پھر اس میں انصاف کرنے کی ترغیب ہے حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی حدیث میں انصاف کرنے والوں کی یہ فضیلت یوں بیان ہوئی ہے ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز و جل وکلتا یدیہ یمینن الذین في فی حکمہم ووالے مَا وَلَو, مَا وَلُو. صحیح مسلم حدیث نمبر اٹھارہ سو ستائیس مطلب انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کے دائیں جانب ہوں گے اور رحمان کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں جو اپنے فیصلوں میں اپنے اہل میں اور اپنی رایا میں انصاف کا اہتمام کرتے ہیں پھر یعنی ارشاد الہی اور امر ربانی سے اعراض کرتے ہوئے پھر کیونکہ انہوں نے ایسے لوگوں سے محبت کی ہے جو محبت کے اہل نہیں تھے اور یوں انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا کہ انہیں اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دیا دوسرے مقام پر فرمایا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء وبعض ومن يتولهم منكم فانهم منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين سوره المائده 51 اي ايمنوا انت يهود ونصارى یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز ذراہ راست نہیں دکھاتا پھر معاہدہ حدیبیہ میں ایک شک یہ تھی کہ مکے سے کوئی مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا اگرچہ وہ مسلمان ہو گیا اگرچہ وہ مسلمان ہو گیا ہو لیکن اس میں مرد و عورت کی سراحت نہیں تھی بظاہر احدن کوئی میں دونوں ہی شامل تھے چنانچہ بعد میں بعض عورتیں مکے سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس چلی گئیں تو کفار نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا جس پر اللہ نے اس آیت میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور یہ حکم دیا امتحان لینے کا مطلب ہے اس عمر کی تحقیق کرو کہ ہجرت کر کے آنے والی عورت جو ایمان کا اظہار کر رہی ہے اپنے کافر خاوند سے ناراض ہو کر یا کسی علاقے کی طرف رغبت یا دنیا کے حصول کی غرض سے تو نہیں آئی ہے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کے لیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے لیے اور اللہ کے دین کو پسند کرنے کی وجہ سے آئی ہے پھر یعنی تم اپنی تحقیق سے اس نتیجے پر پہنچو اور تمہیں گمانِ غالب اور تمہیں گمان غالب حاصل ہو جائے کہ یہ واقعی مومنہ ہے پھر یہ انہیں ان کے کافر خاوندوں کے پاس واپس نہ کرنے کی علت ہے کہ اب کوئی مومن عورت کسی کافر کے لیے حلال نہیں جیسا کہ ابتدائی اسلام میں یہ جائز تھا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح ابو العاص ابن ربیع کے ساتھ ہوا تھا جب کہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن اس آیت نے آئندہ کے لیے ایسا کرنے سے منع کر دیا اسی لیے یہاں فرمایا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں اس لیے انہیں کافروں کے پاس مت لوٹاؤ ہاں اگر شوہر بھی مسلمان ہو جائے تو پھر ان کا نکاح برقرار رہ سکتا ہے چاہے خاوند عورت کے بعد ہجرت کر کے آئے پھر یعنی ان کے کافر خاوندوں نے ان کو جو مہر ادا کیا ہے وہ تم انہیں ادا کر دو پھر یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ عورتیں جو ایمان کی خاطر اپنے کافر خاوندوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ گئی ہیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو بشرط یہ کہ ان کا حق مہر تم ادا کر دو یا کرو تاہم یہ نکاح مصنون طریقے سے ہی ہوگا یعنی ایک تو ان عدت مطلب استبرائے رحم کے بعد ہوگا دوسرے اس میں ولی کی اجازت اور دو عادل گواہوں کی موجودگی بھی ضروری ہے البتہ عورت مدخول بہا نہیں ہے تو پھر بلا عدت فوری نکاح جائز ہے تاہم دوسری شرائط یعنی ولی کی اجازت اور گواہوں کی موجودگی کا اہتمام ضروری ہے اگر ولی مسلمان ہے اور اگر ولی مسلمان نہیں ہے تو پھر السلطان ولی من لا ولی لہو السلطان ولی من لا ولی الہو مطلب خلیفہ بادشاہ ان کا ولی ہے جن کا کوئی ولی نہ ہو پھر بی عسمی اس کی جمع ہے یہاں اس سے مراد عصمت عقد نکاح ہے مطلب یہ ہے کہ اگر خاون مسلمان ہو جائے اور بیوی بدستور کافر اور مشرک رہے تو ایسی مشرق عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے اسے فوراً طلاق دے کر اپنے سے علیحدہ کر دیا جائے چنانچہ اس حکم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی دو مشرک بیویوں کو اور حضرت الح ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی بوالے تفسیر ابن کثیر اگر بیوی کتابیہ مطلب یہودی یا عیسائی ہو تو اسے طلاق دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ ان سے نکاح جائز ہے اس لیے اگر وہ پہلے سے ہی بیوی کی حیثیت سے تمہارے پاس موجود ہے تو قبول اسلام کے بعد اسے علیحدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر یعنی ان عورتوں پر جو کفر پر برقرار رہنے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی گئی ہیں پھر یعنی ان عورتوں پر جو مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ آ گئی ہیں پھر یعنی حکم مذکور کہ دونوں ایک دوسرے کو حق کے مہر ادا کریں بلکہ مانگ کر لیں اللہ کا حکم ہے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس دور کے ساتھ ہی خاص تھا اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے بہوال فتح القدیر اس کی وجہ وہ معاہدہ ہے جو اس وقت فریقین کے درمیان تھا اس قسم کے معاہدے کی صورت میں آئندہ بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا بصورت دیگر نہیں و صلی اللہ علیہ نبین محمد وصحب اجمعین